قران مجید کی آخری تین صورتیں مستورات بھی قران مجید جو اپنے سامنے رکھنا چاہے رکھ لے الحمدللہ و الصلاۃ و السلام علی رسول اللہ اللہم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک محسمد کمبار یہ وہ تین صورتیں ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات بستر پر سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اپنے جسم پر اپنے ہاتھ چہرے سے لے کر جہاں تک ہاتھ پہنچتے پھیر لیا کرتے تین دفعہ ایسا عمل کرتے حتیہ کے مرد المعت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علی و صاحبی و سلم صدا ابی و امی بہت بیمار تھے اور اپنی موت کے قریب تھے تو عائش صدیق کا رضی اللہ تعلی یہ صورت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا کہ وہ زیادہ برکت والے تھے معلوم ہوا یہ عمل ایک اہمیت کا حامل ہے اور ایک عقیدے کے ساتھ کیا جانے کا محتاج ہے جس عمل کے اندر انسان کا نظریہ جس قدر درست ہوگا اسی قدر اس کے عمل کی قیمت اللہ کے ہاں زیادہ اٹھے گی تو یہ تین صورتیں ہیں جن میں پہلی سوراخ صورت الاخلاص ہے اخلاص کا مطلب ہے خالص کرنا اخلاقہ یوخلص اخلاق باب افعال میں سے خالص کرنا کس چیز کو خالص کرنا اپنے دل و دماغ کو اپنی گفتار کو اپنے اعمال کو وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں ہر قسم کے شرک سے اور شرک کے شائبے سے بدا شرک ہی کی ایک قسم ہے جو کبھی شرک میں داخل ہوتی ہے اور کبھی نہیں داخل ہوتی ان سب اور اللہ کے رسول کی مخالفتوں سے پاک کرنا اپنے آپ کو اس جگہ پر لانا جس جگہ پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جب پیدا کیا تو ہم تھے یعنی اسلام ہر ایک کو اللہ علیہ اسلام پر فطرت پر پیدا کیا تو صورت الاخلاص کے بارے میں یہ تفصیل ہے سلیمان اشقت حافظ اللہ کے عربی عالم ہے انہوں نے فتح القدیر کا ملخص کیا ہے جو امام شوقانی کی تفسیر ہے پہلی تفاصیر کا ملخص ہے کہتے ہیں قال ان یا محمد لنا اور مشرکوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیں اپنے رب کا نقب بیان کیجیے اذکر لنا نقبہ ہمیں اس کا نف بیان کرے فنگر تھا ابھی سورہ تو یہ سورہ اللہ کا نقب ہے اللہ کون ہے یہ بیان کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آغاز اس سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد کہہ دو اللہ احد ہے ایک ہے واحد لا شریک قلح اللہ کا تعارف آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اللہ وہ نام ہے جو کسی اور کے لیے جائز نہیں جلا جلالہ کے لیے صرف جائز ہے اور وہ احد ہے وہ ایک ہے اس کی یکتائی اس کی وحدانیت یہ اس کا تعارف ہے بس اس کو دن و دماغ کے اندر پیوف کرنا ہے بچھانا ہے اور اس کی روشنی میں اپنی گفتار کو اور اپنے امال کو درست کرنا ہے اللہ السمد اللہ سمدھ ہے سمد الحاجات سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کی طرف اپنی حاجات لوگ لے کر جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ان حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہوتا ہے انت عباس رضی اللہ تعالیٰ کالا سید سمجھ وہ سردار ہے اللذی قد کامولہ جس کی سرداری کامل ہے والشریف اللذی اللہ فی عزمتی وہ شریف وہ معذمت جس کی عظمت انتہا پر ہے ول وہ حلیم اللذی قد کد فی ہل ہی جس کا درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے والغنی وہ غنی اور بے پرواہ جسے کسی کی ضرورت نہ ہو وہ اکیلا ہی اپنے لیے بس وہ کافی ہو کامولا فی ہوافی و اولافی ہوئی نہ ہی اپنی بے پرواہی میں وہ کامل ہے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے بے پرواہی ساری دنیا کافر ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ان تک شروع اگر تم قاخر ہو جاؤ گے وہ من پھر اور بھی زمین جتنے زمین میں ہے تو اللہ کو کوئی فرق نہ ہوگا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو کوئی ایمان لاتا ہے اپنے لیے لاتا ہے وجبار ایسا جبار اور زبردست اللہ جی کب کام اللہ جبروتی ہی جس کا جبروت اور جس کا غلبہ وہ بالکل کامل ہے عالم اللہ جی کب کام الفی غلطی ایسا عالم جس کا علم انتہا کو ہے اور اس میں کوئی جہالت کا نام و نشان اور تخصمر نہیں وہ الحقیم اور ایسا حکمت والا اللہ وی کام کی حکمت ہی جو اپنی حکمت میں درجائے کمال پر ہے وہ اللہ صبح وہ اللہ ہی ہے جو پاک ہے ہر کمزوری اور ہر عیب سے جو یہ اس میں تلاش حاض اللہ تب دلہ یہ وہ صفات ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لائق نہیں اس لیے افسمت وہی ہے لم یلا نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا کیونکہ اس کی جنس کا کوئی نہیں ہے وہ اکیلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تشبیح دینا بھی شرک ہے اور اسے کسی مخلوق سے تشبیح دینا بھی شرک ہے لئی س تمس نہیں شہی تو سمی یہود نے کہا کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام السلام عیسائیوں نے کہا المسیح عیسی علیہ السلام ابن اللہ اور پھر مسلمانوں نے ان کی ریس میں اپنا ایمان گوا لیا شرک میں چلے گئے جو انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے انہوں نے نطفہ کا واسطہ دیا تھا انہوں نے نطفہ کا واسطہ بھی ختم کر دیا اور جز بنا دیا وجاء الحمد ہی جز ہا ان ال انسان ال اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا جد قرار دیتے انسان سلین ہے شکرا ہے اس آج کا مس بن گئے تو جو کوئی بیٹا مانے گا یقیناً جس کا بیٹا ہے وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا نا جنس تو چل گئے ربض الجلال ول اکرام کی یکسائی کا عقیدہ ختم ہو گیا وحدانیت ان کے ذہن سے جاتی رہی اسمدھ پھر وہ اکیلا نہ رہا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی تمام صفات جو ہیں ان میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے مخلوقات کو بھر لیا تو یہ مسلمانوں نے جو کیا امت مسلمان نے یہود نصارہ کی ریس میں تو جنہوں نے ایسا کیا وہ اس امت سے نکل گئے لا رہی اور جو شبہات کا شکار ہوئے انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے وَلَمْ یل لَهُ ون عہد اور نہیں ہے اس کے واسطے کوئی بھی اس کا برابر کف ہم سب برابر انہوں نے اس کی تفصیل یہ کی لا یو احد کوئی اس کے مساوی نہیں ہے بلا یو کوئی اس کے مماثل نہیں ہے تو اس کی مثل ہو اللہ کو کسی سے مثال دے سکے کہ اللہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنا کو اللہ کی ذات کو ہم جانتے ہیں اللہ تعالی کی کسوات کو ہم پہچانتے ہیں اور اس کا مفہوم جو ہماری زبان میں ہے اسی مفہوم کے تحت پہچانتے ہیں مگر اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ عرش پر استوا کیے ہوئے اور یہ استوا معلوم ہے عربی زبان میں الارش عرش پر بلند ہوا یہ مراد عرش پر قرار پکڑا مگر اس کی کیفیت کیا ہے وہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جب اس کی ذات کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا لئی ساشمی شعی تو پھر اس کی صفات کی کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی و لم یا کُ الہ کفون احد لا سا وی کوئی ایک اس کے برابر نہیں بلا یو نہ کوئی اس کی مثل ہے اس کی مثال ہے بلا یہ شارکی بل شہید بن صفاتی کمالک اور اس کے کمال صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں <سؤال> یہ سورہ مبارکہ سے رسول کریم <قرآن> صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت جو اپنے اوپر تین دفعہ دم کرتے تھے اس کا آغاز کرتے آغاز اتنا شاندار ہے کہ یہ سورہ مبارکہ تھا عدیل رسول وسل قرآن قرآن کے تیسرے حصے کے برابر کیونکہ قرآن کا تیسرا حصہ اللہ رب العزت کے تعارف پر مبنی جس نے تعارف اللہ تعالی کا پھر سے اپنے دل پر پڑا اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کیا اپنے عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی اور ریس کی اور اسی میں جو ہے وہ خیر بھلائی اور اپنی کامیابی سمجھی اس طریقے کو نہ بدلا بالکل اسی طریقے پر چلا یقیناً اس نے اپنے آپ کو دوبارہ ایمان اور اسلام پر قائم کیا مرنے سے پہلے اور یہ ایک دفعہ نہیں تین دفعہ تکرار کیوں ہے تکرار اس لیے ہے کہ انسان نسیان کے شکار ہوتا ہے انسان فتح کا پتلا ہے تکرار اس لیے ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو بار بار اپنے آپ کو سمجھانا اور قائم کرنا ہے اگر اسی چیز کو ہم کائم نہ کرتے رہے اور یاد دہانی ختم ہو جائے تو ہماری گفتار بھی اس سے خالی ہو جاتی ہے اس کے اثر سے اور ہمارے اعمال بھی اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور یقینا دل بھی بدل جاتا ہے اس واسطے کہ ہم اس دنیا میں ایک انتہان گاہ میں بیٹھے ہوئے پرچہ ہمیں دے دیا گیا ہے اور لکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قوتیں اور یہ تمام صلاحیتیں اور اختیار دے دیا اس پرچے کو پور کریں اس کو پور کرنے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں اور اتنا آسان پرچا کہ بتا دیا کہ میں کیا سوال کروں گا تمہیں کیا جواب دینا ہے اور انتہائی مختصر بات یہی ہے کل ہُو اللہ احد. یہ بات اپنی پکی کر لو باقی سارے مراحل آسان ہو جائیں گے وقت ختم ہونے والا ہے یہاں پر مستقبل جنگ ہے شیطان کے ساتھ لکم ادوبین <مُبِين> وہ تمہارا سری دشمن ہے اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کو دہرا چکا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے بندوں میں سے نصیب بد مفروضا ایک بہت بڑا حصہ لے جاؤں گا عباد کا کبھی حقول مخلصیم سوائے تیرے خالص بندے یہ تو خالص کر دے ان پر میرا داو نہیں چلے گا تو ہمارا اگلی دشمن بھی اس دنیا میں آ چکا ہوا ہے وہ اصل تاغوت ہے سب سے بڑا تاغوت ہے ہی سیتان اور باقی جتنے شیطان کے پیروکار ہیں اپنی خوشی سے وہ لوگوں کو اس کے پیچھے لگنے کے لیے قیادت اور قیادت کا جھنڈا سنبھالے ہوئے وہ سب سے غریب تو اس سے آغاز کرتے اللہ کے رسول یہ دم کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ عظیم عمل ہے اور اس عمل کو لازمی پکڑیے آپ تمام وسوات سے اور شیاتیم سے اور جادو سے اور حسد سے اور ہر قسم کے کینے اور بگ سے دشمنوں کے اور نظریں بد سے محفوظ ہو جائیں گے دوسری ہے سورت الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے کہا گیا الرحمن اللہ تعالی کے اسماء میں سے اسم ہے اللہ کا نام ہے الرحمن اور یہ اس کے ساتھ ہر وقت قائم ہے قائم بھی ہی کہ وہ ارحمان ہے اللہ کی کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور کچھ اللہ تعالی کی صفات ایسی ہیں جو صفات سے علیہ ہے جب وہ چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ صفت کلام ہے کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے اس کی صفت ہے اور جب چاہتا ہے جس نبی الرسول سے چاہتا ہے جس فرشتے سے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے اور وہ کلام کبھی انجیل اور کبھی تورات اور کبھی قرآن ہوتا ہے یہ صفت سے ہے کہ وہ جس وقت چاہے کلام کرے صفت سے ہے کہ وہ نزول کرے اور اللہ کی صفت جو قائم جذرات ہے وہ الب ہے کہ وہ بلندی پر ہے عرض پر استوا کیے ہوئے جب وہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تو استوا قائم ہے عرض پر بلندی قائم ہے یہ دونوں صفتیں کسی مخلوق میں محال ہے ربضلال ولی اکرام کے لیے کچھ بھی محال نہیں تو اللہ قبارک وطلی الرحمن ہے یہ بھی ایک تفصیل کی گئی جو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے کہ الرحمن اللہ کا ایسی صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے وہ اس کی رحمتوں سے کفار بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اہل ایمان بھی اور تمام مخلوقات الرحیم یہ فائل کے وزن پر ہے یہ خصوصی ہے اہل ایمان کے لیے یہ صفات ہے میں سے جب چاہتا ہے اپنی رحمت کی بارشوں کے دہانے کھول لیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تو اس سے آغاز کرتے ہوئے ہم پڑھتے پل الفلق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ پکڑتا ہوں فلق کے رب کی فلق ہارنا رات پھٹتی ہے اور صبح طلوع ہوتی ہے اسی طرح سے دانہ پھٹتا ہے اور پودا اس میں سے نکلتا ہے انسان کے اندر بھی یہی تولید کا جو سسٹم ہے وہ آج اللہ نے سائنس کے ذریعے انسان کو بڑی معلومات دی وہ تو اس لیے دی تھی کہ اللہ کو اور زیادہ پہچانے اور شکر گزار ہو جائے مگر اس نے سمجھا کہ اب مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ تفر اللہ اسی طرح سے انسان کا جو مرکب ہے وہ بھی پھٹتا ہے اور اس سے انسان برآمد ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑھ کر جو امید دلانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں جس رب کی پناہ پکڑ رہا ہوں وہ رب پھاڑنے والا ہے وہ نکالنے والا ہے وہ روشنی کرنے والا ہے اندھیروں میں اے اللہ میرے لیے میرے دل کے جو اندھیرے ہیں انہیں روشن کر دے میری صبح کو طلوع کر دے عام یہ ذہن رکھتے ہوئے جب ہمیشہ قرآن پڑھا جائے سوچ سمجھ کر پڑا جائے خاص تھوڑا پڑا جائے اسی لیے قرآن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس وقت تک پڑھو جب تک دل اس کے اندر ٹھکے جس وقت دل اس کے اندر تمہارا نہ ٹھک رہا ہو اور دل اختلاف کر رہا تو اس جاؤ کوئی اور مصیبت نہ تمہارے اوپر آنا پڑے قرآن کو بدل بدل کر مختلف طریقوں سے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ کبھی سن لے کسی خوش الحمکاری سے کبھی پڑھ لے کبھی خود پڑھے اور کبھی کسی استاد سے اس کا درس لے بہر ال قرآن کو مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے دل میں دل کو تازہ کرنے کے لیے ناول کرنا قرآن کو اس میں پیمست کرنا اس دل کے اندر اس کو محفوظ کرنا بن شر ما خلق شر سے ما خلق جو ت نے پیدا کیا جتنی بھی تیری مخلوق ہے اس کا شر بھی ہو سکتا ہے جو مجھ تک پہنچے اے اللہ تیری مخلوق جب تو نے پیدا کیا تو تیرے اختیار میں ہے تو مجھے اپنی مخلوق کے شرط بچا اور یقیناً وہ بیماری بھی مخلوق ہے جو آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے اس سے پہلے تو وہ بیمار نہیں ہوتا اس کے اپنے آگاہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں اللہ کی حکمت بالغا کے کہ غا صف ازا وقب اور شر سے رات کے اس حصے کو کہتے ہیں جب وہ سیاہ ہو جاتی ہے بالکل اندھیرے چھا جاتے ہیں اضا وقب جب وہ آئے جب وہ پہنچ جائے اندھیری رات ہو جائے تاریکیاں ہو جائیں اس میں چور ڈاک جادوگر راتوں کو مختلف جوہروں میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر وزی پڑھنے والے اور پھونکے مارنے والی وہ جادوگر عورتیں جو لوگوں کے لیے مصیبت کا سامان پیدا کرنے کے لیے اپنی آسمت کو تباہ کرتی ہے اور اہل ایمان پر بھی ان کے ذریعے کبھی آزمائش کے طور پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے وبن شَرِّ نفا فِي الْعُقَدِ اور شر سے نفاثات کی وہ جو پھونکتی ہے فلوقت گانٹھوں کے اندر یہ جادوگرنی ہے وبن شَرِّ ہاس بن ازا اور حاصب کے شر سے جب وہ حسد کرے اور حسد کی تعریف انہوں نے یہ کہ الحسد ہوا تمنی حسد تمنا کرنا ضواء اللہ جس کا حسد کر رہا ہے اس کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کی تمنا کرنا کہ اللہ اس سے یہ نعمتیں چھین لی بہت خوبصورت جسم نظر آیا تو تمنا کرنا کہ اگر میرا ایسا نہیں تو اس کا بھی ایسا نہیں مال دیکھا تو تمنا کرنا اگر میں غریب ہوں تو یہ بھی غریب اور کنگال ہو جائے اگر اس میں کوئی اور علم کی یا اس میں بصیرت کی یا اس میں زبان کی گفتار کی کوئی تعریفیں دیکھیے تو کہا اللہ اس کی زبان کو گم کر دے اور یہ ان تعریفوں کا مالک نہ رہے حاصل وہ شخص ہے جو توحید باری اعلی سے واقف نہیں ورنہ رب الجلال والاکرام کے خزانے جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ کبھی ختم نہ ہونے والے ولی اللہ خزاں ان اسلام زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں اور فرمایا وما نزل ہوں اللہ بھی معلوم ہم اپنے خزانوں میں سے ناظر جو کرتے ہیں وہ قدر معلوم کے تحت ایک مقدار ہے جو ہم نے مقرر کی ہے وہ اللہ کی حکمتوں کا تقاضا ہے کہ وہ کیا مقدار مقرر کرتا ہے میرے لیے کیا ہے اس میں سے حصہ آپ کے لیے کیا ہے اللہ کے دیے ہوئے حصے پر صبر کرنا اور اس پر شکر گزار کرنا ہونا یہ اہل ایمان کی صفت ہے وہ کہتے ہیں معذم فیا حکم میرا حکم تیرے بارے میں ہو چکا تو نے تقدیر میں لکھ دیا عدل فیا کذا میں تیری کزا پر راضی ہوں اسے عادل پر مبنی سمجھتا ہوں پھر اس سے رحمتوں کا سوال کرے یہ انداز ہے تو یہ سورہ الفلق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مخلوقات کا شر بھی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ جادو گرمیاں پھونکتی ہیں گاٹھوں کے اندر اور رات کی تاریکیاں اپنے اندر بہت کچھ شر کا سامان بھی لیے ہوئے ہیں اور حاصل جو ہے اس کا حسد کا نقصان ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ ہے مگر اس کے مقابلے میں وہ میں عَلَى اللَّهِ فَهُوَ آسوف جو اللہ پر توکل کر لے بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ان اللہ بالغ امرک اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ کام کرنے پر قادر ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرا مگر اس نے ہر کام کے لیے ایک قدر اور ایک مقدار مقرر کر دی ہے اس لیے کہا کل اللہ ان سے کہہ دو جو ایمان نہیں لائے کیا کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر قائم ہو جاؤ اور جو چاہے, چاہے کرو ہم اللہ کے راستے پر جمے ہوئے منتظر تم انتظار کرو ان منتظر ہم بھی منتظر ہیں ہمیں اللہ کے بارے میں کبھی بھی شک پیدا نہیں ہوتا ولی اللہ غیب السماواتی و سارے غائب آسمانوں اور زمین کے اللہ کے لیے وہ انہیں ہی مرجا اور ہر کام اس کی طرف لوٹتا انجام کسی کام کا اللہ کے سوا کی صرف لہ الحمد لاول حکم و انہیں ترجاؤ کام کا آغاز کام کا اختتام سب اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا و لہل حکم اور حکم اسی کا چلتا ہے وہ علے ہی ترجاڑ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا تو معلوم ہوا کہ جادو کے نقصان سے مانتے ہوئے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے اور اسی طرح سے حسط کے حسد کے نقصان سے پوکنے والی جو عورتیں ہیں جادو گھریاں ان کے پھکنے کے نقصان سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے ڈرنا نہیں ہے یہ نہیں کرنا کہ ان لوگوں کو دلیر کر دیا جائے اور اہل ایمان جو ہیں وہ جادو کے خوف سے مختلف دکانداروں کے پاس بھاگتے پھرے ہمیں قرون اولا میں یہ منظر نظر نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی صحابی جلیل یقینا ہم کہیں گے ہمارا عمل تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے ہمارا ایمان ان کے سامنے کوئی شہ نہیں ہے ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے دوسرے کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے کہتا ہے اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کبھی لڑکیوں کا نہیں دیکھا یہ صحیح بخاری کی رواج ہے تو وہ صحابی اس طرح گر گیا کہ گویا کہ وہ بالکل موت کے منہ میں چلا گیا اس کو اس حال میں کہ وہ شل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی بھائی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے کیوں نہیں کہتا ما شاہ اللہ کُوا اللہ بلّہ ماشا اللہ لا قوت الا بلّا جو اللہ چاہے اللہ کی سب کو کسی اور کے پاس نہیں کہ اللہ نے جو اسے دیا سب اللہ کا کیوں نہیں ایسے کہتا یہ کہنا چاہیے اور پھر اس سے وضو کروایا اس کے داخلی حصوں کو دھلوا کر اس پر پانی چھڑکا یہ اس طرح ہو گیا کہ گویا اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی اب یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد دلوں پر خوف تاریخ کرنا ولہ یہ دین نہیں ہم نہیں دیکھتے قرون فلاسا میں جو دو سو بیس یا دو سو تیس سال ہے صحابہ کا دور تابعین کا دور تابعین تعبین کا دور محقق شیخ زبیر علی زئی سے میں نے پوچھا کہ کیا صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین تابعین و تبا ظاب یہ جی پہلے دو سو بیس سال میں کوئی ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ نظریں بد کو اتارنے کا کام جادو اتارنے کا کام اور اس قسم کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاص کیا اور مجبور ہوئے اور لوگ ان کی طرف جوک در جوک جاتے انہوں نے کہا ایسا ہم نہیں پاتے اور ان قرون خلاثہ میں امت مسلمہ نے جو کچھ کیا اس کے بعد کبھی نہ کر سکے گی کیونکہ یہ خیر القرون ہے بہترین ادوار ہے زبان نبوت سے کچھ حادث موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد تھی کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایسا ہوا یقیناً یہ اس لیے تھا سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان شیاطین کو چھوڑ دے کہ یہ کچھ کر لیں تو یہ یہاں تک تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس سے اللہ کی شکر گزاری پیدا کرنا مقصود تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی کہ یہ معاملہ صرف اللہ تعالی کی طرف اس حسن کو نہ لوٹانے کی وجہ سے ہوا ہے جو حسن اس نے دیکھا دوسرے صحابی کا رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابہ ہونے کے ناتے سے چاہیے تھا کہ دیکھنے والا اس کو اللہ کی طرف اس اس کے اس فیل کے نقص کی وجہ سے اللہ رب العزت کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ بیمار بیمار ہو اب کہیں گے کہ بیمار کا کیا قصور تھا اس کو کیوں تکلیف ہو گئی اللہ کی حکمت ہے اللہ کی حکمت تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خارجی قتل کرنا چاہتا ہے اور ان کا نشانہ خنجر مارتا ہے وہ علی کو لگ جائے عمر کو لگ جائے رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کی یہ حکمت تھی ان کے درجات بلند ہوئے انہیں شہادت کے مرتبے پر فائد کیا مگر یہ اس کام کرنے والے کی قوت کا ثبوت نہیں ہے جیسے کہ جادو سکھانے کے لیے ہاروت اور ماروت دو فرشتے آ گئے اللہ فرماتا وہ جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے تم کفر نہ کرو ہم تو صرف آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے اللہ بھی عزم اللہ اور جو نقصان پہنچاتے تھے کسی ایک کو تو اللہ کے اذن کے ساتھ اگر یہ صحابی گرا ہے تو اس کو اس نے نہیں گرایا نظر بد نے نظر بب گرانے کا ایک ذریعہ تھی ایک سبق تھی مالک نے چاہا کہ یہ گر جائے اور ایک واقعہ مثال اور دلیل بن جائے اہل ایمان کے لیے اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ ہماری کتنی حفاظت کرتا ہے اگر ہر روز ہم گرنے لگے اور یہی کام ہونے لگے نہ کوئی ابن تعلیمی آواز کر سکتا نہ کوئی محمد بن عبد الوہار نہ کوئی اس سے پیچھے امام احمد بن حنبل ہوتا نہ امام بخاری سب کو ایک دوسرے گرا دیتے سارے جہاد معطل ہو جاتے ساری فتوحات مسلمانوں کی دھری کی دھری رہ جاتی اہم فتح کے وقت کمانڈر کو نظر لگ جاتی وہ گر جاتا ایسا کبھی نہیں ہوا ساری تاریخ ان واقعات کی تکرار سے خالی نظر آئے گی آپ کو یہ ایک استثناء ہے ایک صورت ہے بتایا گیا کہ یہاں تک کبھی ہو سکتی ہے نظر کسی شخص کی کہ تمہیں گرا دے اگر اللہ تمہیں محفوظ نہ رکھے تو یہ اذکار وعلیکم السلام مصنوعہ یہ اجیا معصورا یہ اللہ کی یاد یہ توحید باری تعلی کا دل میں بار بار تازہ کر کے اس پر اپنی گفتگار اور اپنے اعمال کے ذریعے قائم ہونا اس کا یقین اللہ تبارک و مطالعہ کے ہاں اپنے اعمال کے ذریعے بھیجنا اور یہ ان اعمال کا چڑھنا یہ باعث ہے ہمارے بچنے کا آج جو ہم بچے ہوئے عام آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی اور کفار میں کبھی بھی نہیں ہوتی پھر تو کفار ہر روز گر جائیں اس لیے کہ وہ تو کافر ہو چکے سیطان ان سے وہ کام کروا چکا ہے کہ ان کے پلے میں اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی جس میں بے شمار مسائب ہیں پیدا ہونے سے بلوغت تک تو وہ ویسے ہی آدمی جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے کئی معاملات میں جب بلوغت پر پہنچتا ہے تنوند ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی بی سیوں مسائد اس کے ساتھ لگے ہوئے کون ہے جو کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے کون ہے جو کھانے پینے کے بعد اپنے زہریلے مادوں کو نکالنے کا محتاج نہیں ہے؟ کون ہے جو بیمار نہیں ہو سکتا کون ہے جو تندرستی جو ہے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے جب تک نہ آئے حاصل کر سکے کون ہے جو غم اور خوشی کا مالک ہو کوئی بھی نہیں کون ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہو کون ہے جو بڑھاپے میں اپنی شکل کو اور اپنے جسم کو قائم رکھ سکے سب ان کے ساتھ ان کو تو بیچاروں کو چھوٹی سی زندگی ہے جو ملی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے اگر اہل ایمان کے سب کے سب کے اس آزمائش سے پھنسے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھر ان کی چھتیں ان کی سیڑھیاں ان کی مسندیں سب سونے اور چاندی کی بنا دیتے اور یہ سارا اس طرح بھی ہو جائے ان کل ذالک کا لمبا متاول حیات دنیا ول آخرت بھی کمیل مستفیم یہ سب دنیا کی کلیل متاثر تھی آخرت تو اللہ تعالی کے لیے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اہل ایمان کو اگر تکلیف پہنچ جائے صحابی ہونے کے باوجود وہ گر گئے نظر بد کے ساتھ تو یہ اس لیے تھا کہ اگر شیطان کو اللہ تعالی اثر اپنا دکھانے دے تو یہاں تک اثر ہو سکتا ہے اگر اللہ ہمیں محفوظ نہ رکھے اس کے بعد یہ واقعات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرون سلاقت میں نہیں ملتے الا کلیم یہ کلیم ہے یہ صرف یہ دکھانے کے لیے تھا کہ ہمیں اللہ کی شکر گزاری کا احساس ہو ہم جو چل پھر رہے ہیں مخلوقات کے شر سے محفوظ ہیں ہم پھونکنیوں والے پھونکنے والی جادو گرمیوں کے شر سے محفوظ ہیں حادثوں کے حسد سے محفوظ ہیں اندھیری رات میں جادو کرنے والے ٹونے کرنے والے اور مختلف برائی کے ارادے کرنے والے اہل اسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والے ان سے جو ہم محفوظ ہیں تو سب اللہ کی حفاظت ہے جب کوئی ہم ہمیں سے قتل بھی ہوتا ہے تو کہنے والے نے خوب کہا کہ اگر کوئی جادوگر مجھے قتل بھی کر دے تو میں یہ کہوں گا میں میری موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہو رہی ہے مجھے وہ قتل کرنے والا نہیں ہے اللہ نے میرا قتل لکھا تھا جادوگر نہ کسی کی روح قبض کر سکتا ہے نہ کسی کی روح ڈال سکتا ہے یہ اختیار اللہ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا ہاں کوئی کسی آلے کے ساتھ کسی کو قتل کر دے تو ایسا قتل کر سکتا ہے جیسے عمر کو رضی اللہ تعالی کو شہید کیا گیا جیسے کہ آلی کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ اور سعودی پہلی جو حکومت تھی یہ تو تیسری حکومت ہے پہلی حکومت جو علام بن حاجم نبوا تھی محمد بن سعود پہلا اس کا بادشاہ تھا دوسرا بادشاہ عبد العزیز تھا عبدالعزیز بہت شاندار طریقے سے اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اور دنیا کے اندر اسلام اور دین پھیلا رہا تھا ہر اعتبار سے دین بھی پھیل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بھی پھیل رہی تھی کہ اس کو ایک ظالم غیر اللہ کی پکار لگانے والا ایک علی رضی اللہ تعالی کو الہ سمجھنے والا قرآن کو بدلی کتاب سمجھنے والا صحابہ کو کافی سمجھنے والا شخص جو ہے وہ نماز میں شامل ہوا مسلمان کی شکل میں اور اسے بھی قتل کر دیا اور یہ شخص بھی ہمارے گمانگ میں شہادت کے ساتھ سرفراز ہوا تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جس وقت اللہ چاہتا ہے کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے حاصل کے ذریعے جس وقت اللہ چاہتا ہے کسی کی نظر بھرتے کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے جس وقت اللہ چاہتا ہے شہر کا اثر کسی پر ہو جاتا ہے یا الشیطان من شیطان المسط جو قرآن کہتا ہے شیطان نے اسے جس طرح کھپتی کیا ہوا سود خار اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جس طرح وہ شخص ہوتا ہے جس کو شیطان نے کھپتی کیا ہوا تو شیطان خبر کے ساتھ کسی کو شکار کر دے مگر غلبہ اس کا نہیں ہوگا کسی شخص کو کافر نہ بنا سکے گا کسی شخص کا ایمان نہ چھین سکے گا جو اہل ایمان میں سے ہے ان نہ ہوں لئی سلطان بے شک شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے اللّی نہ آمن ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ اللہ رب یا اور جو اللہ پر توقل کرتے ہی اس کا غلبہ کن پر ہے ان سلطان اس کا غلبہ صرف ان کا انسر ہے صرف ان پر ہے اللہ دینا جو تھا دوست بناتے ہیں و اللہ دینا ہوں اور جو اس کے ساتھ مل کر اللہ کا شریک ٹھہراتے کم فلی شیطان شیطان کی مثل از قار انسان جب اس نے انسان سے کہا خود شاخر ہو جا فلم کفر جب انسان نے کفر کیا میں تو اس سے بری ہوں بھائی میں نے تمہیں کو فکرایا اناف اللہ رب العالمین میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں یہ شیطان کا کام ہے بس جب وہ مشرقین سے آ کر کہنے لگا انی جا کو میں تمہارا جار ہوں تمہارا ساتھی ہوں آج لا غالب لكم اليوم من الناس آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا رقم اور میں تمہارے ساتھ ہوں یہ مشرقی نے مکہ کو کہا فلما ترا اتل پٹان جب دو لشکروں کو آمنے سامنے دیکھا تو کیا پھر اپنے پاؤں پر بھاگ گیا نہ کسا اللہ آپ اپنی ایڑیوں کے بل بھاگا کہا امی بڑی ام میں تم سے بڑی ہوں آرام والا کر وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر نادل ہوئے دیکھتا تھا بس اتنا کام تھا اس سے بڑھ کر تو وہ کافروں کے ساتھ میں کر سکا ہمارے ساتھ کیا بے کافر بنا لے گا محض اللہ کچھ بھی نہ کر سکے گا وہ کان علی علی کم سلطان کے کے دن کہے گا میرا تم پر کوئی بلبہ نہ تھا اللہ اندا ہاں میں نے پکار لگائی تھی تمہیں بلایا تھا وسواس ڈالے تھے اللہ جی وسور لوگوں کے سینسے ڈالتے وسواس ڈالے تھے جب تم لی تم نے میری دعوت قبول کر لی آج فلاں ان آج مجھے ملامت نہ کرو اپنی جانوں کو ملامت کرو تیسری سورہ مبارک بسم اللہ کل کہہ دے اوزب الناس <سلام> میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی سب لوگوں کا رب رب العالمین ہے وہ مانیں یا نہ مانیں یہ ان کی بدبختی ہے کہ وہ مانتے نہیں وہ سب کا رب العالمین ہے صرف رب المسلمین نہیں ہے ملک لوگوں کا ملک بادشاہ ہر چیز کی ملکیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے الہ الناس ہر بادشاہ الہ نہیں ہوتا وہ ایسا بادشاہ ہے جو الوہیت کا حقدار ہے جس کی عبادت کی جائے کیونکہ بادشاہت اس پر ختم ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کوئی اس کے سامنے فقیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کتنا بڑا بھی بادشاہ ہو اس لیے حقیقی بادشاہ ہے ہی وہ اور الوحیت کا حقدار صرف وہ ہے من شر ان وسواس میں پناہ مانتا ہوں شر سے وسواس کے جو خناس ڈالے میرے سینے میں خناس ان شیاطین کو کہا جاتا ہے سارے شیاطین خناس ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں خانہ صاحب شیطان جو ہے سکڑ جاتا ہے یا شیطان بھاگ جاتا ہے یا شیطان چھپ جاتا ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ کے ذکر پر یہ ٹھہر نہیں سکتا آتا ہے ہماری طرف جب نماز کھڑی ہوتی ہے تقبیر کہی جاتی ہے غائب ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہے اور اس کی ہوا نکل جاتی یہ اس کا حال ہے اللہ کے ذکر پر تو وشواس ضرور ڈالنے کی قوت اسے دی گئی ہے یہ کیا ہوا ہے mm. ہے جی ٹھیک تو وہ دوڑ جاتا ہے تو یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ خنوف اس کی صفت ہی ہے کہ دور جانا چھپ جانا ذکر کے سامنے نہ ٹھہر سکنا پھر ہمارے پاس جب اللہ کا ذکر ہے ہمیں کسی کی پرواہ کیا ہوا اللہی یوسفی صدور اناس وہ جو وسو ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس کے وسواس سے ہمیں محفوظ رکھے منل آبی منل جن نتی جنوں میں سے ہیں انسانوں میں سے امد شیتی الجن فیوسفی صدور اناس جیسے کہ دلک چکا کہ جن تو لوگوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں وسوسہ امد شیتان العن جو انسانوں میں سے شیتان ہے اس کا بس یہ ہے کہ ملمہ سازی کی باتیں کرتا ہے جھوٹ سچ ملا کر باطل کو حق اور حق کو باطل ثابت کرتا ہے اور شیاطین کا مددگار ہوتا ہے ان حالات میں ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے اللہ پر توقع اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کہ ہمیں شیاطین سے حافظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جادو جادوگروں سے محفوظ رکھا ہوا ہے اپنے فضل کے ساتھ اور ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اہل ایمان جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کی بات تو اور ہے ترکی لوگ جو ہیں ان کو مصطفیٰ کمال پاشا نے قرآن بھلا دیا آزان بھلا دی اللہ کا دین بھلا دیا اس منبوس قاصر نے اور کہا کہ قرآن کو بھی ترکی میں لکھو آزان بھی دینی ہے تو ترکی زبان میں دو نماز بھی ترکی میں پڑھو اور عربی زبان سے اس نے نفرت کا اظہار کیا کہا اس لیے کہ اب ہم پر سیاسی طور پر غالب آ چکے ہیں عربی زبان کی وجہ سے اس زبان کو ختم کیا تو ایک ترکی عورت میری بھابھی ڈاکٹر ہے ابھی ماشاءاللہ موجود ہے اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھے اور ایماند عامر اس وقت بھی انگلینڈ میں وہ ڈاکٹر تھی تو ان کے پاس ترکی عورت مریضہ آئی اور اس نے کہا میرے بیٹے کو جادو ہے اب تکلیف ہے بہت سخت تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا قرآن تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بڑے ایمان کے ساتھ کہا تو اس نے دوسری دفعہ جب ان کو وزٹ کیا کسی اور معاملے میں تو کہا بچے کا کیا حال ہے کہتی بالکل ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا تم نے کیا پڑھا اس نے کہا میں نے اس پر قرآن پڑھا انہوں نے کہا قرآن میں سے کیا پڑھا تو کیوں پتا تھا ترکیوں کو تو قرآن آتا نہیں کہتی میں نے پڑھا بسم اللہ پھر پھر جرحمای بس یہ اس کا پورا قرآن تھا اور بچہ ٹھیک ہو گیا کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے یہ عاملوں کی گردن کاٹ دے اس واسطے کہ اس سے ایک دروازہ غلط کھلا یہ میں انکار نہیں کرتا عمل جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منیست امین کم این اخا جو کوئی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تم میں سے چاہتا ہے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے فل وہ فائدہ پہنچائے اور صحیح بخاری میں آتا ہے جادو کے باب میں کہ جب سعید بن وہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جسے شیطان نے جو ہے وہ اثر کیا ہو اور وہ گرا پڑا ہو تو کیا وہ ایسا کرے انہوں نے کہا بالکل جو کر سکتا ہے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے تو فائدہ پہنچانا جائز ہے مگر اس میں جو نت نئے طریقے جن کے ساتھ بہت سے شر کے دروازے کھلتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہرگز دل چاہیے طارق شاہد صاحب دار والے ان کے عزیز ہیں غالباً اب بھی زندہ ان کا واقعہ سناتے ہیں وہ صالح آدمی تھے اور ان کا بڑا دبدبہ تھا صرف توحید والوں پر نہیں جو لوگ عام جاہل لوگ تھے شرک میں پکے نہیں ہوتے ویسے ہی ایک جانوروں کی زندگی گزارتے اور تقلیبی ہوتے وہ بھی ان کی عزت کرتے تھے کوئی چوری ہو جائے کوئی اس طرح جادو کا سر حسد وغیرہ انہیں لے کر اپنے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ آپ دم وغیرہ کریں چوری ہو گئی جی کاج ان کو بلاؤ بلایا گیا انہوں نے وہ ناخن میں تیل لگایا اور بچے کو کہا اب کیا ہے وہ جھاڑو لگ گیا ہے اب قالین بچ گیا ہے اب بادشاہ آ ہے تخت پر بیٹھ گیا ہے اب چور کیا کر رہا ہے وہ چور جو ہے وہ لے کر گیا ہے اور وہاں پر اس نے فلاں کے ڈھکنے کو کھولا ہے پیٹی کے اور پیٹھی کے اندر بستروں کے نیچے وہ چیز رکھ دی اب اتفاق کی بات ہے کہ وہ کون جو تھی ان میں جو آپس میں لوگ دشمن تھے ان میں سے ایک کی وہ پیٹی تھی یا دشمنی اس سے سخت پیدا ہو سکتی تھی کیونکہ یہ بزرگ تھے مان لیا گیا لوگ گئے وہاں پر چلے گئے وہ پیٹی تھی پیٹی کو کھولا بسترے نکالے اور بستروں کے نیچے کچھ بھی نہ تھا کہتے اس دن سے اس شخص نے توبہ کی کہ آئندہ کے بعد میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا یہ چیاتین ہے جو ان لوگوں کو یقین میں داخل کرتے ہیں جو خبر دی جاتی ہے ابھی میں ایک عربی عالم کی کتاب پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں اس عالم نے ایک واقعہ دیا شیخ حمد کا کہ شیخ حمد تھے اور وہ جن نکالتے تھے تو ایک خاندان ان کے پاس آیا لڑکیوں کا بیا نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ ایک بندے نے رشتہ مانگا تھا یہ جن نے بتایا وہ لڑکی بولی لڑکی کے اندر جن بولا بقول ان کے اور اس نے بتایا کہ وہ فلاں نے جو رشتہ مانگا تھا نا اس لڑکی کا انہوں نے رشتہ نہیں دیا تو پھر اس نے اس پر جادو کر دیا اب ایک لڑکی جو تھی وہ ہر وقت آسمان کی طرف تکتی تھی یا زمین کی طرف دیکھتی تھی اور گھر میں گھومتی تھی ایک لڑکی نماز کے وقت ڈانس کرتی تھی اس کے بعد وہ انہوں نے دم کیا اور وہ نکل گیا اب یہ میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے یقین کیوں کیا وہ کہاں سے سند لائے تھے اس بات کی کہ فلاح آدمی اگر مسلمان ہے اور اس نے جادو کیا یہ زبردست حرام حرکت ہے کہ صرف یہ گمان کر لینا کہ جن بول رہا ہے اور یقین کر لینا بغیر دلیل کے شریعت کا ایک قانون ہے شریعت کا ایک ضابطہ ہے جس طرح یہ حکام شریعت کے ضابطوں کو لتاڑتے ہیں اس شخص نے بھی شریعت کے ضابطوں کو لتاڑا ہے شریع اللہ اسے اتماف کرے یہ خطا ہے شریعت کے ضابطے کے تحت جب تک گواہیں مرکب نہ ہو جائے ایک زانی کے لیے تین گواہ موجود ہوں اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بدکاری کو دیکھا ہو اگر تینوں کھول دے اس بات کو تینوں کو پکڑ لو اچھی اچھی کوڑے لگاؤ اور اسلامی کتابوں میں لکھ دو کہ ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے ایک ایسا خوفناک دروازہ کھلتا ہے کہ میں نے متقی لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے فلاں نے ہم پر جادو کیا فلاں نے ہم پر چونا کیا فلاں حاصل ہے جس نے حسد کیا ورنہ میری صحت تو ایسی شاندار تھی کہ میرے سامنے تو دس آدمی کوئی چیز نہیں تھے اس وقت سے ایسا میں گرنا شروع ہوا بھائی وہ حسد کرنے والا کون ہے مسلمان ہے تو اسے کافر تو نہیں کہتے نہیں کافر تو میں نہیں کہہ سکتا مگر دشمن اتنا ہے کہ اگر اسے ملے اور کوئی اسے مار دے تو میرا خیال ایسے خوشی ہوگی یہ شیطان کا دروازہ کھولنا ہے کیونکہ ہمیں اجازت ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کو نفا پہنچانا چاہتا ہے پہنچائے پل یا وہ نفع پہنچائے مگر نفع پہنچانے کے اندر یہ نفع کی شرط ہے کہ قرآن اور سنت کی پابندی کرتے جو جیسے قرآن اور سنت کی پابندی نہ کرتے ہوئے نفع پہنچاتا ہے مثلاً جہاد کے اندر قتال کے اندر اہل ایمان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے ان کی قوت کو بڑھانے کے لیے وہ مشرقوں سے بھی مدد لے لیتا ہے اور مشرقوں سے مدد لیتا ہے اس شکل میں کہ مشرقوں کے شرک کو شرک نہیں کہا جاتا اس لشکر میں آپ یہ زبانیں بند ہو جاتی ہے کہ آپ شرک نہیں کہنا کیوں اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شامل ہے یہ مشترکہ دشمن ہے اس وقت اگر شرک کی ہم نے نشاندہی کی تو یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ مدد لینا اور یہ فائدہ پہنچانا اپنے بھائیوں کو مجاہدین کو یہ حرام ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا نقصان ہوا ہے جس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں جیسے یہ ٹیم بنی ساری یہ بہت بڑی ایک ٹیم بنی اور اس نے وقتی حکومت کو شل کر کے رکھ دیا وقتی حکومت نے سب کچھ وہ مان لیا جو ماننے کے لیے کٹ ان تیار نہ تھی یہ ٹیم کیسے بنی اس سے پہلے بڑی باتیں منوائی جا چکی آج تو یہ نیا کام نہیں ہوا مرزائی کو ہم نے کافر قرار دلوایا ہمارا یہی کام تھا جس وقت ہم نے پینسٹھ کی جنگ جی تھی ہمارا یہی کام تھا یعنی اس اعتبار سے جیتی کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جیت لی اسی طرح سے ہم نے جو بھی کام کیے وہ ہمیشہ اسی بنیاد پر کی پاکستان بنایا تو یہی بنیاد تھی کہ بھئی کوئی اس وقت شرک قرار نہیں کرے گا اس وقت ہم نے پاکستان بنانا ہے اس وقت مرزائی کو کاصر قرار دلوانا ہے اس وقت ہم نے جہاد کرنا ہے اس وقت ہم نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو بحال کروانا ہے فلانا فلانا کام کرنا ہے لہذا سارے کے سارے ان باتوں سے منہ بند کر لو جو اختلاف کا باعث ہو وہ توحید خالص کیوں نہ ہو وہ شرک اکبر کا رد کیوں نہ ہو اس نحوست کے ساتھ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا کبھی فائدہ پہنچ نہیں سکتا جو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ شریعت کی پابندی کرے شریعت کی پابندی کے بغیر فائدہ نہ پہنچائے ایک نابالغ لڑکے کے ناخن میں سب کچھ دیکھنا اور دکھانا یا تو اس بچے کو کذاب بنایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ رانا صاحب بیٹھے ان سے پوچھا جا سکتا ہے ان کے ابا جی بھی جنات کے ساتھ بڑی دیر عامل رہے اور انہوں نے را صاحب کو یہ گواہی دی کہ آج تک میں نے جن نہیں دیکھا تو بچہ جن کب دیکھتا ہے وہ کزاب ہے اکثر و بیچتا اور اگر جن دیکھ لے گا تو بچہ بیمار نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک بڑا آدمی جن کا نظارہ برداشت نہیں کر سکتا اگر وہ حقیقی شکل میں اس کے سامنے آئے یا اسے دھمکی دے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ جن ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا لوگوں نے جن دیکھنے کی آگوں کی ضعیف الاعتقاد لوگوں نے ان عاملوں نے ان کے ساتھ کچھ کیا اور انہیں کچھ واہ ہوا تو ان کے پاشاب نکل گیا چار پائی پر کوئی بلوش ہو گیا یعنی ایک اچھا خاصہ مدرسے سے فارغ طالب علم ہے علم دین پڑھا ہوا ہے شاید زبیر سے میں مل کر آ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آئے ہمارے پاس چینل میں جن نکالتا ہوں میرے عمل کو بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے تو انہوں نے یہ آئت پڑنی شروع کر دی دیم تم انا خالیہ پنا گم کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا بے مقصد ہی اور تم ہماری طرف بتائے نہیں جاؤ گے اب یہ جوان آدمی یہ بچہ چونکہ ملا نہیں تھا نہ یہ جوان آدمی پکڑ لیا گیا اور وہ یہ آئےت پڑتا رہا وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ماں ہزار مجھے ہوش کر کے دکھایا یہ میں سورہ آیتن آئنکشتی پڑھتا ہوں میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں قرآن اس لیے آیا کہ لوگوں کو بے ہوش کرے قرآن ہوش میں لانے کے لیے آیا یہ بے ہوش تو سو وغیرہ ہوا کرتے ہیں کہ جی موم ان کے لیے لائق نہیں کہ اس آئک کو بار بار سنے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے وہ اپنی ساری زندگی پچھلی پر نظر ڈالے تو وہ کہیں میں نے تو اس طرح زندگی گزار دی جیسے میں ایک جنگل کا پودا ہوں جو یوں ہی اٹھ گیا میں نے تو اپنے مالک کو آج تک پہچانا نہ تھا اور وہ قاری کو کہے جیسے محمد کریم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم <تصحیح> آپ کو یاد ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کام یہ صحابی کا نام برال مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے جو بہت بڑے قاری ہیں جن کو کہ عمر رضی اللہ تعالی نے بھی امام مقرر کیا تھا اب ان کا نام میرے دن تھے پھنسل گیا بن بنکاب کو جزاک ملا خیریت کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ عبائی بن بنکاب سے قرآن سنوں نے کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے نبی علیہ صلاحت السلام نے کہا جبراہیم نے تمہارا نام لیا تو وہ خوشی کے ساتھ رونے لگے پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب ہم ساری امتوں پر گواہ لائیں گے وہی کا اللہ الا شہیدا اب تجھے نبی ان سب پر گواہ لائیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساخت آنسو بہ رہے تھے اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ دس کروڑ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ قرآن سننے کی ان سے ہمت نہ رکھتے تھے قرآن تو ایمان پیدا کرتا ہے وہ میں بے ہوش تو نہیں کرتا یہ لڑکا بے ہوش ہو گیا جو بچہ نابالغ جن دیکھے گا وہ ہوش میں کیسے رہے گا اس کا تو دماغ چل جائے گا اور وہ تو نفسیاتی مریض بنے گا یا وہ جھوٹ بولتا ہے اب زندگی بھر کے لیے وہ ایک تجزاب بن جائے گا یہ سب طریقے دلیل نہیں ہے کسی بات کی قرآن و سنت میں ان کے لیے بالکل کوئی دلیل نہیں اگر کسی بزرگ نے ایسا کر بھی دیا تو اس بزرگ کی خطا ہم بزرگوں کی دلیل پر کوئی عمل جو ہے وہ سنت قرار نہیں دے سکتے اور جب قرآن اور سنت کے اندر لوگوں نے یہ جراد کی ہے کہ اگر صحیح حدیثیں جو ہیں وہ ایک یونٹ ہے تو غیر صحیح روایات جو ہے اس سے دس گنا بے شمار روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گھڑی گئی حتیہ کہ ہارون الرشید نے ایک تزاد رافضی کو قتل کروایا تو اس رافضی نے قتل ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے اتنی ہزار حدیثیں گڑ دیے تو مجھے بے شک قتل کروا لو اس نے کہا کہ یہ ہمارے محدثین اساد بن یا یا بن معین اور یہ سارے کس لیے یہ تار سارے طرح جھوٹ اور خط کو جدا جا کر تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو بزرگوں کی باتوں میں نہ جانے کون کون سی باتیں ڈال دی گئی بہرحال ہمیں قرآن اور سنت کافی ہے ہمیں رب الجلال وال اکرام ان تمام جادو تمام طونوں تمام حسب کے مختلف جو ہے تیر اور تمام جو ہے جادوگر ان کے جادو کے لیے ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور اگر ہم نے کوئی تکلیف مقدر میں لکھی ہوئی پہنچ بھی گئی تو ہم اسے اللہ کی طرف سے سمجھیں نہ کہ جادوگر کا کمال سمجھیں نہ کہ حافظ کا کمال سمجھیں نہ کہ ٹونے والے کا کمال سمجھیں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی موجود ہی بڑے بڑے گر گئے اور یہ کتابیں خصوصاً جو لکھی گئی ہیں ان میں بہت ساری آختا ہیں جن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے شہر زبیر علی علیزئی نے گواہی دی کہ وہاں پر ایک عالم اہل حدیث کاری اور نماز کروانے والا اس کی بچی کو جادو آ گیا اور جنہوں نے کہا ہم نہیں نکلیں گے جب تک کاکا کوئی تھا قبر پوجے جانے والی کاکا کا کی قبر پر اس بچی کو لے کر جاؤ پھر نکلیں گے ورنہ ہم قتل ہو جائیں گے تو کاکا کا کی طرف لے گیا اب دیکھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو جائز تھا کہ اس کی مدد کرتا کسی سے دم کروا لیتا سالے آدمی سے کسی سالے آدمی سے کوئی اور جو ہو سکتی تھی کوشش قرآن اور سنت کے اندر رہتے ہوئے بے شک وہ قرآن و سنت کا دم نہ ہوتا تو وہ بھی دم کروا لیتا عربی میں جس کے مخوب میں کوئی شرط نہ ہو تو جائز تھا یہ ساکا کی قبر پر لے گیا یہ الحدیث ہے یہ لوگوں کو نماز کرواتا ہے شخص زبیر علی گئی نے اس کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور انہوں نے بالکل صحیح کیا مگر جب انہوں نے ایک بڑے عالم سے بات کی انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلطی کی وہ مقر تھا وہ اقرا کی حالت میں تھا اس لیے کہ وہ اسے قتل کر دیتے اگر وہ نہ لے کر جاتا لہذا اس کے لیے یہ شرک و کفر اقرا کی حالت میں جائے گا یہ اقرا کی بالکل غلط تعریف ہے اکرا اس وقت ہے کہ جب شیطان کوئی شکل اختیار کر کے سامنے کھڑا ہوتا اور اس نے چھرا پکڑا ہوتا یا بندوق پکڑی ہوتی اور اسے نظر آتا کہ یہ بندوق چلا دے گا اس وقت تو جائے اس میں اور ایسا نہیں ہوا ہے اس وقت اکرا کٹن جائز نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بھی موجود نہیں اور اس کی گواہی سے ہم مان ہی نہیں سکتے کہ شیطان کھڑا ہے یہ کہہ دیں شیطان کھڑا مجھے مجبور کر رہا ہے یہ اس کا وام پر بیماری ہو سکتی اور ایسا کبھی ہم نے پہلے سنا نہیں ہے اس واسطے یہ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا تسلیم صرف اس وقت کیا جائے گا جب ڈاکو اور چور سینے پر پستول رکھ کے کہتا ہے یا کوئی خبیص کہتا ہے کہ کہو علی رضی اللہ کا عنہ کے علاوہ سب صاحبی کافر ہے تو پھر کوئی کافر کہہ کہ جان چھڑا لیتا ہے تو وہ اقرا میں ہے یہ کوئی اقراہ نہیں اس طرح جو مرضی چاہے شرک بکتا رہے شرک کرتا رہے یہ سب کچھ مصیبت ہے جو آج اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی جو حیثیت بنتی ہے یہ عمل کرنے والے عامل کی وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی گردنوں پر اور لوگوں کے دلوں پر سوار ہو جاتا ہے پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کا روب لوگوں پر تعریف ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جنات اس کے قابو ہے تو جہاں پر رات میں غلط کام کر رہا تھا جن بھی تو وہی موجود ہوگا اور اسے پتہ ہوگا اور عورتیں ان کے سامنے سمجھتی ہیں جو بے حیا عورتیں کہ ان کے پردے اتر چکے ہیں اور ان کی ساری بے حیائی سے بھی یہ واقف ہے اور اسی طرح سے لوگ ان کے سامنے اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح وہ اس شخص کے سامنے بلکہ اس ذات کے سامنے ہونے کا حق رکھتے ہیں جو ان کے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے جیسے پیر اور فقیر کے سامنے اس کے مشرق مرید ہوا کرتے ہیں کہ وہ مرید کو کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تو تخلیہ کرے تیری دو بیویاں ہیں ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کی موجودگی میں تو تو یہ کام کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوتا تیسری چیار کا پر کون تھا جو ہے دکاندار ان سے بچنا چاہیے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور یہ سورا الخلاص اس کے بعد آپ سورا الفلک اور ون نواس یہ پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کرے اور دن میں بھی اللہ کے اذکار جاری رکھے اللہ کی حفاظت میں چلیں گے ان اور کبھی کچھ ہو بھی گیا جانتی چلی گئی تو یہی مانیں گے کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے کوئی شیطان کچھ نہیں کر سکتا رینا دل اہ بزم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اور اللہ کا اذن جہاں بھی ہوتا ہے ہمارا قیمت کیوں نہ کر دیا جائے اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ کی حکمت ہے بالغا اور اس میں ہر اعتبار سے ہماری دنیا اور آفرت کی بہتری ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے وہ جانتے اللہ تعالیٰ کہ میں مجھے ہاتھ بات کو ایمان بنانے اور اس پر جمعے رہنے کی تقیقت عطا فرمایا